بسم الرحمن یا یا ایمان والو صبر کے وہی تین معنی ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں اور خلاصہ ان کا یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو ہو اور دین پر مکمل استقامت ہو و اور مقابلے میں مضبوط رہو رابطوں اور ربات کرو وطف اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنے مقصد کو پالو اس میں لفظ رابطوں پر بحث مقصود تھی جو میں نے کل وعدہ کیا تھا آپ حضرات سے تو ریبات کے مام عام طور سے چار معنی بیان کیے جاتے ہیں پہلا معنی تو وہ معروف ہے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پہرے داری کو رباس کہتے ہیں اس میں قائد جہاد کی پہرے داری بھی شامل ہوگی اسلامی لشکر کی پہرے داری بھی شامل ہوگی اور اسلامی ممالک کی پہرے داری بھی شامل ہوگی جہاں بھی کوئی مسلمان کفار اور دشمنوں سے اسلام کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ ربات میں ہوگا یہ پہلا مان آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں حدود اور صغور پر بیٹھنے والے مرابطین کہلاتے ہیں چنانچہ اگر مسلمانوں کا کوئی گاؤں یا علاقہ دشمن کے علاقے سے بالکل قریب ہے اور وہاں تک دشمنوں کے تیر یا گولے پہنچتے ہیں ان کی گولیاں یا ان کے میزائل وہاں تک آتے ہیں تو جو انسان بھی وہاں حفاظت کی نیت سے بیٹھے گا اسلامی زمین کی حفاظت کی نیت سے تو وہ مراقب ہوگا اور اسے ربات کی فضیلت حاصل ہوگی اور ربات کے فضائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ حضرات محدثین نے سینکڑوں صفحات لکھ دیے مگر دل نہیں بھرا ان کا ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ انشاءاللہ شاء آخر میں کر دیا جائے گا جس سرزمین پر ایک دفعہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہو وہ زمین مسلمانوں کی ہو جاتی ہے دار ال بن جاتی ہے اور پھر اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کے ذمہ لازم ہوتی ڈاکٹر عبد اللہ نے مختصر رسالہ لکھا تھا اور فقہ حنفی کی فقہ شافی کی عبارتیں لائے تھے دفاع فرائضی کہ مسلمانوں کی زمینوں کا تحفظ کرنا یہ بھی مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے جس سر زمین پر ایک دن کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے مسلمانوں کی حکومت رہی ہو تو اسلام کے دشمنوں کو حق نہیں ہے کہ اس زمین پر قبضہ کریں یا اسے چھینے اگر وہ چھین لیں گے تو اسے واپس لینا مسلمانوں کے ذمہ فرض عائن ہو جائے گا اور اب آپ اگر اپنی زمینیں گنے تو ماضی میں آپ کے پاس اور اب آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر کلیجا موک وائے گا اور یہ زندگی کڑوی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی رباط کا دوسرا معنی جو حضرات مفسرین نے کیا ہے وہ یہ کہ جہاد کو لازم پکڑنا اور جہاد کے ساتھ چمٹے رہنا اس کا نام ہے رباط مجاہدین کی جو اقسام بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ مجاہدین دو, دو قسموں کے ہیں ایک وہ ہے جو زندگی کا کچھ حصہ اپنے گھر کے کام کاج میں اپنے دیگر دینی کاموں میں گزارتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا اور ہر وقت تیار رہتے ہیں لڑنے کے لیے ان دونوں قسموں کے مجاہدوں کا تذکرہ قرآن و سنت میں ملتا ہے باقاعدہ آپ نے بخاری شریف پڑھی ہوگی جو علماء کرام تشریف فرما ہے. اس میں ایک باب ہے بابو برکتی مالن المغازی کہ اللہ تعالیٰ مجاہد کے مال میں برکت دیتا, دی دیتا ہے بھی بھی اور یہ بات پڑھا نا آپ نے اس میں کس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ان صحابی کا تذکرہ کل بھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجوایا تھا جبرائیل کے ذریعے سے کون تھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اس حدیث کے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے وہ بس اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت صدیق کے اکبر کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ جہاد میں نکلتے تھے بس اور کوئی کام نہیں کرتے تھے سناتے جہاد میں جانے کی وجہ سے وہ کچھ قرضہ چڑھ جاتا تھا کبھی کیا حالات ہو جاتے کبھی کیا حالات ہو جاتے لیکن جب ان کا انتقال ہوا اور ان کے مال کی برکتیں لوگوں نے دیکھی تو محدود کے قلم جھوم اٹھے پہ ان کی ایک ایک بیوی کو چار بیویاں تھیں اور بیوی کو سمن ملتا ہے آٹھواں حصہ ملتا ہے اور آٹھویں حصے کو پھر چار بیویوں میں تقسیم کیا گیا تو پھر بھی ایک بیوی کے حصے میں لاکھوں کروڑوں روپے آئے تھے تو جہاد میں تو اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی برکتیں رکھی ہوئی تو مقصد میرا کرنے کا یہ تھا کہ حدیث سے واضح معلوم ہوا کہ حضرت زبیر کلی اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کر چکے تھے کوئی اور کام مقصود بنا کر کرتے ہی نہیں تھے اسی طرح آپ نے ایک اور حدیث سنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزی اور زندگی کس شخص کی ہے سب سے بہترین زندگی اور معاش روزی کس شخص کی ہے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھوڑے پہ بیٹھا رہتا ہے یعنی سفر کے لیے تیار رہتا ہے اور اپنے کانوں کو مستعد رکھتا ہے کہ کہیں سے مجھے جنگ کی آواز آ جائے بسار ہی رہے تو اڑ کے وہاں پہنچتا ہے والموت اور موت حاصل کرنا اس کی زندگی کا مقصد بنا ہوتا ہے موت کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے موت بھاری چھپتی رہتی ہے اسے چھپتی رہتی ہے بھئی کہاں ابھی افغانستان دوڑ کے وہاں ادھر کشمیر دوڑ کے وہاں ادھر فلاں ادھر وہاں غزوہ ہند غزوہ روم اور غزوہ فلاں اور غزوہ جا رہا ہے تو ٹوٹتا ہوا جا رہا ہے موت کبھی پلنگ کے نیچے چھپتی ہے کبھی پہاڑ کے پیچھے جاتی ہے کہ اللہ کا چہر رہا ہے چھپ جاؤ, چھپ جاؤ چھپ جاؤ چھپ جاؤ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ موت سے کہتے ہیں کہ جا اس سے ملاقات کر جب موت ملاقات کرنے آتی ہے تو اس کی شکل بدل کے زندگی بن جاتی ہے ولاقول موت آتی بھی ہے تو کس کی شکل میں آتی ہے زندگی کی شکل میں آتی تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کچھ مجاہدین ایسے ہیں جو ہر وقت جہاد کی فکر میں رہتے ہیں تو رباغ کے یہ میں نے چند احادیث سے علپ کر دی آپ حضرات کو کہ جہاد رباغ کے ایک مانا ہے جہاد کو لازم پکڑنا اور جہاد سے چمٹے رہنا سمجھ گئے تیسرا مانا دشمن کے خلاف تدبیریں اور ہیلے کرنا جس کو کہتے ہیں پلاننگ کرنا جس کو بھی رباس کہتے ہیں اے ایمان والو صبر کرو مقابلے پہ ڈٹے رہو چکی نہ چلاؤ کہ بس ایک ہی طرح جاؤ لڑتے ہوئے مارے, مارے, مارے جاؤ مارے جاؤ مارے جاؤ نہیں روزانہ بیٹھ کے نئی نئی تدبیریں سوچا کرو کہ اب کیسے پکڑنا ہے اب کیسے مارنا ہے اب, مارنا ہے اب کدھر سے حملہ کرنا ہے تو اس کو اللہ اللہ تعالیٰ نے رباط کا نام دیا جنگی تدبیریں اختیار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات لڑے ہیں ہر غذبے میں آپ نے نئی نئی جنگی چالیں اور تدبیریں اختیار فرمائی ہیں. اور جو چند مسلمان اپنے سر جوڑ کے ان تدبیروں کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ان پر رش کرتے ہیں کہ یہ دنیا سے کفر کو مٹانے کے لیے اور اسلام کو لانے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. جو آہستہ آہستہ آج مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکلتی جا رہی ہے مجھے ایک عرب مفکر کا قول یاد آتا ہے شہید ہو گئے فرمایا کرتے تھے مسلمانوں جب رات کو تمہاری بتیاں بج جاتی ہیں اور تم عیاسی اور غبلت کے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو تو اس وقت یہودیوں کے کمروں کی بتیاں جلتی ہیں اور وہ اپنے سر سے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے ختم کریں اور تمہیں کس طرح سے مٹائیں تم بھی تو کوئی ایک رات ایسی گزارو کہ بیٹھ کے تدبیر کرو کہ کس طرح سے ان کو ختم کرنا ہے کس طرح سے ان کو مارنا ہے اور جب تم تدبیر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے تمہاری تدبیر کام آئے گی تھوڑی ایک معنی کیا ہے دشمن کے خلاف کوئی شیلا اختیار کرنا تدبیر اختیار کرنا مکر اختیار کرنا قید اختیار کرنا کوئی چال چلنا کوئی سازش کرنا اس کے خلاف کوئی جاسوسی کا نیٹ ورک قائم کرنا قرآن کی کئی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ دشمنوں کی پوری مخبری کیا کریں اور ان کی ایک ایک چیز کی خبر ان کے پاس موجود رہنی چاہیے کئی آیتوں سے ثابت ہے قرآن مجید کی چوتھا معنی اس کا مجازی ہے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ہر لفظ کا ایک معنی حقیقی ہوتا ہے اور ایک معنی مجازی ایک معنی حقیقی اور ایک معنی مجازی جہاد کا معنی حقیقی کیا ہے اکثر بھول گئے ہیں میرے خیال میں جہاد کا حقیقی معنی کیا ہے اور معنی مجازی کیا ہے محنت کوشش کرنا کسی بھی چیز کے مقابلے میں تو اسی طرح رباط کا معنی حقیقی تو جنگ کے ساتھ منطلق ہے لیکن معنی مجازی ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنا اس کو بھی رباد قرار دیا ہے حدیث شریف میں پداری کر ربات یہ معنی مجازی کیوں استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سمجھ لیں کہ بعض اعمال اتنے اونچے ہوتے ہیں اور اتنی فضیلت والے ہوتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں ان کا شوق ہوتا ہے ہر مسلمان کے دل میں ان کا کیا ہوتا ہے شوق ہوتا ہے اب بعض دفع کسی اور کام کی تلقین کرنی ہوتی ہے کوئی اور کام سمجھانا ہوتا ہے تو اس کام کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ یہ بھی اس کی طرح ہے تاکہ اس کا جو شوق ہے نا تھوڑا سا ادھر بھی منتقل ہو جائے جیسے ایک آدمی کو حلوا کھانے کا بہت شوق ہو اور بس حلوے کا نام سنتے ہی اس کے دماغ کا پورے انٹین کھڑے ہو جاتے ہیں دماغ کی سروس آ جاتی ہو فوراً اور نظریں دائیں بائیں اور دل زبان سب تیار تو آپ اسے کوئی اور چیز کھلانا چاہتے ہیں دوائی دے رہے ہیں یار کہتے ہیں حلوہ سمجھ کے کھالو یار ہلوا سمجھ یہ مانا مجازی ہوتے ہیں اب یہ دوائی حلوہ ہے کیا حلوہ بن گیا دوائی ناؤز بلّہ ایک آدمی کو مرغی کھانے کا بہت شوق ہے قورمہ کھانے کا اب آپ کے گھر مہمان آیا دال پکی ہوئی نے کہا یار آج اسے بھی مرغی سمجھ کے کھا لو تو اب دال تو مسلمانوں کو جہاد کا اتنا شوق تھا اتنا شوق تھا اتنا شوق تھا, اتنا شوق تھا کہ عورتیں بھی نکلتی تھیں برے بھی معذور بھی زخمی بھی بچے بھی نبی بھی صحابی بھی سارے نکل رہے ہیں تو اب بعض دبا کسی اور کام کو بھی جہاد کہا اور نفس کی اطلاع کر لو بھائی یہ بھی جہاد ہے تو کیا یہ اصلی جہاد بن جائے گا فلاں کام کر لو بھائی یہ بھی جہاد ہے یہ مانا مزاجی استعمال ہوتا ہے میں اس کی مثال پیش کیا کرتا ہوں ایک شخص کو اپنے والد کے ساتھ بہت پیار کبھی اس کی طرف اپنی پیٹ بھی نہیں کرتا والد کی طرف اپنی پشت نہیں کرتا ادب کی وجہ سے وہ آتے ہیں تو کھڑا ہو جاتا ہے ان کے پاؤں دباتا ہے خدمت کرتا ہے ان سے پہلے سوتا نہیں ہے وہ سو جائیں تو آواز بلند نہیں کرتا دیوانہ ہے اپنے باپ کا تو اچانک آپ کے پاس کوئی مہاجرین میں سے کوئی بوڑھا آ گیا اس کو رات گزارنی تھی تو آپ اسے لے گئے اسی نوجوان کے پاس جو اپنے باپ کا عاشق تھا کہا یار اسے بھی اپنے والد کی جگہ سمجھو اور رچ لو یہ لفظ والد آپ نے اس لیے کہا کہ اس کو جو والد کے ساتھ محبت ہے نا تھوڑا سا اس کا حصہ چین کے اس بڑے پر بھی لگانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی خدمت ہو جائے ابو صلی کے بندے نے کیا کیا جا کے اس نئے نئے آدمی کو نئے بابے کو گھر میں جا کے بٹھا دیا اور اپنے والد کو تھکا دے کے باہر کہتے نہیں نیا ابا آ گیا ضرورت نہیں ہے مجھے کہ نیا فلار راغلے نیا باپ آ گیا ہمارا اب پرانے کی ضرورت نہیں رہی ہمیں مسلمانوں نے بھی یہی کیا وہ اصلی جہاد جس کے لیے پورا قرآن بڑا پڑایا پوری نہیں ہو رہی ہیں صبح سے شام تک اور میں مطالعہ کرتے کرتے اتنا دور نکل جاتا ہوں کہتا ہوں کون سی بات بتاؤں کون سی بات نہ بتاؤں ان میں سے پھر بتانے کی باتیں لکھتا ہوں تاکہ تقریر لمبی نہ ہو جائے سبق آگے چل پڑے اتنا بڑا جہاد ادھر بھی شہید ادھر بھی شہید ادھر بھی شہید صحابہ کی لاچیں لاچیں لاچیں شہادا کی نظر آتی ہیں تو اگر چند اور چیزوں کے بارے میں بھی اسی محبت کو کھینچ کے کہہ دیا گیا کہ یہ بھی دیاد ہے یہ بھی دیاد ہے یہ بھی دیاد ہے تو کیا ہم اصلی باپ کو اصلی جہاد کو بار پھینک دیں گے کیا اس کی ضرورت نہیں رہی تو رباط کے ساتھ مسلمانوں کو جنون کی حد حق پکیش تھا تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو نماز بھی تو سکھانی تھی نا تو فرمایا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی ربات ہے تو یہ ربات مانا مانا حقیقی ہوگا یا مانا مجازی ہوگا مانا مجازی اب تو سمجھ جاؤ میرے بھائی کتنی مثالوں سے بات واضح ہوگی بالکل تو اس کے ایک مانا مجازی بھی ہیں اب رباط کے فضائل بے شمار ہے اگر آپ فضائل کا تطبو کریں تو آپ کو غالباً ربات سے زیادہ فضیلت کسی چیز کی نہیں ملتی نہیں ملتی کسی چیز کی مسلمان کے لیے سب سے خطرناک مسئلہ قبر کا مسئلہ ہے نا رباط کے بارے میں بتا دیا کہ جو رباط میں ہوگا وہ عذاب قبر اور منکر نقیر کے سوال سے بالکل بری کتنا بڑا مسئلہ لوگ اب ہمارے ہمیں کوئی کہہ دے کہ تمہیں قبر میں نہیں پوچھا جائے گا تو بس پھر تو زندگی جنت بن جائے گی دوسرا بڑا مسئلہ مسلمانوں کا شیطان یہ خبیف ہمیں زندہ نہیں رہنے دیتا صبح گناہ چلواتا ہے شام گناہ رات گناہ رات کو سوتے تاجر کی نیا سے آگے تھپکاتے نم علی کا لویل نم علی کل طویل کہتے ہیں اس کو دیکھو وہ آ رہی ہے اس کو دیکھو وہ آ, ہے دیکھو وہ آ رہا ہے ہمیں جنت کی حوروں سے ہٹا کے ماؤں بہنوں پر گندی نگاہیں ڈالنے کی کوشش کرواتا ہے حرام میں مبتلا کتنا ظالم ہے فرمایا جو روایت میں جائے گا شیطان سے بھی محفوظ ہو جائے گا صحیح آدی سے بخاری مسلم کی روایتیں تکڑی روایتیں کوئی آئے سنت پہ بات کرے مسلمان کے لیے ایک اور بڑا خطرہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے اعمال کا ڈھیر ہو اللہ کے پاس جائے تو بہت سارے احمد لے کے جائے خواہش ہوتی کہ نہیں ہوتی ہر آدمی خالی ہاتھ نہ جائے تو لکھا ہے احادیث میں کہ اجری علیہ یہ عمل ہو علا یوم القیامہ قیامت تک مرابط کا عمل جاری رہے گا اور اسے رباط کا اذر عالم اربا میں عالم برزخ میں پہنچتا رہے گا اسے کہ روزانہ ہو رہی بات کر رہا ہے روزانہ اس پیچھے سے اظہر کی بوریاں جا رہی ہیں پہلے بربر کی اور اس میں جو عجیب نقطہ ہے سوچنے کا میرے بھائیوں وہ بہت عجیب پہلا نقطہ جسے یاد کریں آپ لوگوں لوگوں کو سنایا جا کے ابن حجر نے لکھا ہے نووی نے لکھا ہے ہمارے زمانے کے محدثین نے لکھا ہے تفصیل معرف القرآن تک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم ان قطع عملہو اللہ من ثلاث کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کا عمل بند لیکن تین اعمال مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے ولادلم صالح نیک علمی ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہوں اور صدا کا اور ایسا صدقہ جو جاری امت کے تمام محدثین کو کہا کا اتفاق ہے کہ ان تینوں چیزوں کا اجر اس وقت تک پہنچتا رہے گا میت کو جب تک یہ تینوں چیزیں موجود رہیں گی آپ نے مسجد بنا دی مسجد جب تک موجود اجر ملتا رہے گا لیکن خدا نخواستہ مسجد ختم تو اجر بھی ختم آپ کے علم سے جب تک پیچھے والے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک آپ کو اس کا ادر ملتا رہے گا جب فائدہ بند ادر بھی بند ان تمام محدثین نے لکھا علمل مرابق فی اللہ سوائے مرابد فی اللہ کے جس نے اسلام کے لیے پہرے داری کی ہے اس کا عمل کبھی بند نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس نے اسلام کی حفاظت کی تھی اور اسلام قیامت تک رہے گا تو اس کا ادر بھی قیامت تک رہے گا کتنے مزے ہو گئے کتنے مزے ہو گئے پہرے داری میں ہم تو جنت ہی تلاش کرنے دنیا میں آئے نا اللہ کی رضا تلاش کرنے آئے ہیں تو اس سے بڑی رضا اور کہاں مل سکتی دوسرا نقطہ جو یاد کرنے کی ضرورت آپ نے علم چھوڑا تو آپ کو مرنے کے بعد علم کا ثواب پہنچتا رہے گا آپ نے مسجد چھوڑی نماز اور مسجد اور آزان کا ثواب پہنچتا رہے گا آپ نے مسافر خانہ بنایا مسافر خانے کا حضر ملتا رہے گا راستہ بنایا چلنے والوں کا حضر ملتا رہے گا الا المرابط تھی سبیر اللہ سوائے مرابد کے کہ اس کو دنیا میں جتنے دینی کام ہوں گے ان سب کا حضر ملتا رہے گا اس لیے کہ اس نے پورے دین کی حفاظت کی تھی تو اللہ بھی اسے پورے دین کا حضر پہنچاتا رہے گا اب ہمارے جو مرابط ساتھی شہید ہو گئے پچھلے سال اس سال بھی اگر تیس لاکھ مسلمانوں نے حج کیا تو تیس لاکھ حج کا جواب بھی پہنچا دنیا میں جتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی ان نمازوں کا ادر بھی پہنچا بلکہ یہاں تک نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنی اسلامی زمینیں ہوں گی جتنے اسلامی ملک ہوں گے ان اسلامی ملکوں میں جتنے پرندے अमन کے ساتھ کھل رہے ہوں گے ان پرندوں کے में میں جتنے بال ہوں گے اتنی को مرابد کو روزانہ پہنچتی رہیں گی اب کیا اندازہ ہے میں ایک چڑیا پکڑ کے لاتا ہوں ایک کپ اس کے جو ہے وہ بالوں کو گن کے دکھا دیں اور یہاں تو کروڑوں کی تعداد میں پرندے ہیں اور ان کے کیوں اتنے اسلام کی حفاظت بات سمجھ رہی ہے آپ تین باتیں میں نے بتا دی شیتان کے خطرے سے بچ گیا مراد حدیث میں آتا ہے امین التان سے بچ گیا پتان کون ہے شیتان شیتان ہے پتان کتنے میں ڈالتا ہے قبر کے آزاد سے اور قبر کے سوال سے بچ گیا اور امال پیچھے سے جاری ہو گئے بات سمجھ گئی چوتھا سب سے بڑا خطرہ جہنم کا ہے جہنم کا خطرہ ہے کہ نہیں سب کو حضور نے فرمایا کہ جو آگ پہ دیتے ہوئے جاگی ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی تو جس چیز کو حضور نے حرام کہہ دیا وہ حلال ہو سکتی ہے کبھی بت گیا پانچواں بڑا خطرہ قیامت کے دن کی فضا الحکبر گھبراہٹ بڑی سخت گھبراہٹ ہوگی آسمان پہاڑ اڑ جائیں گے اور عجیب حالت ہوگی اور اللہ او اکبر جو ایمان والے ہیں وہ قیامت کے نام سے لرجتے ہیں کہتے ہیں یہ تو وہاں آرام سے بیٹھا ہوگا اس کو وہاں کا کوئی خطرہ خوف نہیں ہوگا اتنے بے شمار فضائل یہاں تک روایت آئی ہے تفاصر میں لکھی ہوئی ہے صنعت کے ساتھ کہ ایک شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عمر نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ یہ شخص گناہ کرتا تھا آپ اس کا جنازہ نہ پڑھے لوگ جری ہو جائیں گے گناہ کریں گے اور کہیں گے کہ نبی جنازہ پڑھ لے گا تو بخش ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور آگے بڑھ کے تقدیر کہہ دی اللہ اکبر جنازہ شروع اور سلام پھیرنے کے بعد اس شخص کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ تیرے یار دوست تو تجھے جہنمی کہہ رہے ہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ تجویز اور عمل کیا تھا ایک رات اس نے جہاز میں پہرے داری کی تھی ربات کیا تھا تو جو ایک رات میں ایکت کرنے جہنم کی آگ تو حرام ہو گئی اس ہوگی اب دنیا کے گناگار لوگ جو کہتے ہیں توبہ نہیں ہوتی ہم سے ان کے لیے اس سے بڑا توبہ کا کوئی رستہ ہو سکتا ہے پھر ایک بار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک سال حج کرتے تھے ایک سال جہاد پر جاتے تھے اور بڑے جلیل امام ہیں جہاد پر پوری ایک کتاب لکھی ہے اپنے وقت کے فتی ہیں محدث ہیں میدان جنگ میں کئی کئی کافروں کو پتل کرتے اور چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے کے ریاکاری ہو جائے اور جب مالے غنیمت کی تقسیم کا وقت آتا تھا چھپ جاتے تھے اور مالے غنیمت نہیں لیا کرتے تھے ایک بار دور دراز کے علاقوں میں ترسوس ایک علاقہ تھا ٹھنڈا علاقہ وہاں جا رہے تھے کہ مجاہدین کے ساتھ میں جا کے پہرے داری کروں گا. تو ترسوس پہنچے تو کسی نے آ کے کتنا چھیڑ دیا کہ ایک شخص تھا ڈاکو تھا پھر اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اولیاب سے بن گیا قطب کے مقام پہ فائز ہے فضیل بن ایاز اس کا نام ہے عابد الحرمین کہتے ہیں اسے اور ایک رات میں ستر طواف کرتا ہے بڑے بڑے بادشاہ اس کے دربار میں آتے ہیں تو کسی سے ملتا نہیں ہے ہارون رشید جیسے لوگ آئے تو بات تک نہیں کی بلکہ جب دو باتیں کسی کے سامنے کر لیتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنکھوں